يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونشاء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولنا السديدا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 النار بسم الرحمن جن ارد و عدتین بزرگان دین نوجوان ساتھیو حاضرین مسجد یہ سور عمران کی آیت نمبر 133 پڑھی گئی ہے اور آج خطبے کا یہی موضوع ہے جنت اس کی کچھ خوبیاں اس کی نعمتیں اور اہل جنت کو اللہ رب العالمین نے کن کن انعامات سے نوازا نواز رکھا ہے انہی تمام چیزوں کا تذکرہ ہوگا اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اہل جنت میں شامل کر لیں ہم تمام مسلمانوں کا ایمان بالآخرت ہے کہ قیامت کے دن اللہ اللہ تعالیٰ ایک قیامت کا دن لائے گا اولین و آخرین سب کو وعید القبور و برو قبریں اکھھیڑ دی جائیں گی اور سارے اولین آخرین اکٹھا ہوں گے رب العالمین کے سامنے پیش ہوں گے اور زندگی بھر کے حساب کتاب کا سامنا کرنا پڑے گا ایک ایک لمحے کا حساب کتاب ہوگا. حساب کتاب کے بعد فریقوں فل جنت و فریحفل شعر ایک گروہ جن کا نام ہے دائیں ہاتھ میں دیا گیا اور جن کی نیکیوں کا پلرا بھاری ہوا وہ تو جنت میں جائیں گے اور جن کے نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیے گئے اور جن کی برائیوں کا پندرہ بھاری ہو گیا اور نیکیوں کا ہلکا ہو گیا وہ جہنم میں جائیں گے جیسے کہ رب العالمین فرماتے فریق جنت و فریحفل شعیل تو ہم تمام لوگوں کا جنت پر ایمان ہے کہا جاتا الجنت حق کُن حق جنت حق ہے جہنم حق ہے دونوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے چاہے ہمیں نظر آئے یا نہ آئے لیکن ہمیں ایمان بالغیب رکھتے ہوئے جنت و جہنم پر ایمان یقین رکھنا ہے اسی جہنم کہ ہر وقت انسان کو کے دل میں رغبت ہونی چاہیے اور جنت حاصل کرنے کی کوشش کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے اور جہنم سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے ان تمام اعمال سے ہمیں بعد رہنا چاہیے جو انسان کو جہنم تک پہنچانے والے ہوا کر دیں جنت کے معنی اصل میں آتے ہیں چھپی ہوئی چیز کی جو چیز لوگوں کے نگاہوں سے اوجھل ہو کسی پر پردہ ڈال کر کے اس کو چھپا دیا گیا ہو اس چھپی ہوئی چیز کو اصل میں عربی زبان میں جنت کہتے ہیں اسی لیے ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو عربی زبان میں جنین کہتے ہیں وہ چھپا ہوا ہے کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے انسان کے دل میں انسان کے سینے میں اللہ رب العالمین نے دل رکھا ہے اور دل کو چاروں طرف سے چھپا دیا ہے اس لیے عربی زبان میں دل کو جنان بھی کہا جاتا ہے ایک تو قلب ہی ہے قلب ہے فعاد ہے اور ایسے ہی دل کو جنان بھی کہا جاتا ہے چونکہ اس کو بھی اللہ رب العالمین نے چھپا دیا ہے عربی ہمارے ہمارے اور آپ کے ہاں ایک مخلوق ہے جو ہم کو نظر نہیں آتی جن کو جن کہا جاتا ہے اصل میں ان کو بھی جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ہم کو نظر جلدی نہیں آتے ہر وہ چیز جو چھپا دی گئی ہو جو ہمارے نگاہوں سے اوجھل کر دی جائے جو کسی پردے میں گھیر کر کے نگاہوں سے نگاہوں سے محروم کر دیا جائے اسی چیز کو اصل میں کہا جاتا ہے جنت اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ کے واقع میں تو جنگ کے معنی اصل میں آتے ہیں چھپنے کے عربی دبان میں یہ جو آپ کا گارڈن ہوتا ہے باغیچہ ہوتا ہے اس کو بھی اصل میں جنگت کہا جاتا ہے جنت اس لیے کہا جاتا ہے کہ باغیچے میں اتنے درخت لگا دیے جاتے ہیں کہ درخت چاروں طرف سے چھا جاتے ہیں کوئی انسان درختوں کے اوپر سے دیکھنا چاہے تو اس کو زمین نظر نہیں آتی پورے گارڈن کے اور باغیچے کے زمین کو چھپا لیتے ہیں کنارے کنارے اگر درخت لگا دیے جائیں تو باہر والوں کو باغیچے کے اندر کی چیزیں نظر نہیں آتی چھپ جاتی ہیں اسی لیے عربی زبان میں یہ ہمارا جو گارڈن ہو اور باغیچہ ہوتا ہے اس کو بھی جنت کہا جاتا ہے شریعت کے اصطلاح میں شریعت کے اصطلاح میں دار الجہ اور دار الطواب جو ہے انسان نے زندگی میں جو نیک اعمال کیا ہے اور جو اچھائیاں کی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اپنا فضر و کرم کر کے جن کی مفرت اور بخشش کر کے ان کے نیک اعمال کی برکت سے جس ٹھکانے پر رکھے گا جو ان کی نیکیوں کا بدلہ مل ہے جس جگہ وہ داخل کیے جائیں گے جو باغیچہ ہوگا یا جو پہل ہوگا شریعت کے اصطلاح میں اس کو جنت کہا جاتا ہے جیسے برائی کرنے والے جو برائی کرتے ہیں ان کو بطور صدا کے جو جگہ دی جائے گی اس کو دار کہا جاتا ہے وہ جہنم ہے ایسے ہی نیک لوگ جو نیکمال کرتے ہیں نیکیوں کا بدلہ دے کر کے انہیں جس جگہ داخل کیا جائے گا اس کو اصل میں جن قرآن میں دار کہا گیا ہے مختلف نام دیے دار القرار قرآن میں کہا گیا ہے اسی کو اصل میں جنت کہا جاتا ہے اور جنت اس لیے کہا جاتا ہے اس کو کیونکہ ہمارے نگاہوں سے وہ جنت بھی بالکل اوجھل ہے جنت کو اس لیے جنت کہا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد جو ہمیں گھر ملے گا وہ گھر دنیا والوں کی نگاہوں سے اوجھل ہے کوئی اس کو دیکھ نہیں پاتا اللہ رب العالمی اس کو چھپا رکھا ہے اسی لیے اس ہمارے گھر کا متقین کے گھر کا اور متقین اور نیک لوگوں کو جو ٹھکانا آخرت میں ہوگا اسی کو اصل میں جنت کہا جاتا ہے اللہ تعالی نے جنت کو اتنی خوبیاں اور اتنی نعمتوں والی بنایا ہے کہ اللہ ہی تعالی اس کی خوبیاں بیان کر سکتا ہے اگر ساری دنیا کے لوگ سارے اولین واخیر اکٹھا ہو کر کے جنت کا کوئی نقشہ اور جنت کی کوئی خوبی بیان کرنا چاہے تو بیان نہیں کر سکتے ہیں اللہ تعالی کی ذات ہے جس نے جنت کو بنایا اور اینت کی خوبیاں ہمیں اچھی طرح سے جانتا ہے اس نے قرآن عمین اور اپنے نبی ریشترات سامن کے حدیث کے ذریعے بہت ساری خوبیاں بیان کر دی گئی ہیں امام ترمیدی رحمت اللہ لے بسند نکل کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس اب ابو رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو کس چیز سے پیدا کیا تو آپ نے فرمایا من المان مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا میں نے کہا یا رسول اللہ وَمَا الْجَنَّتُ وَمَا بِنَاؤُهَا اچھا جنت کو اللہ نے کس سے پیدا کیا کیا جنت کو بھی اللہ نے بنایا تو پانی سے بنایا یا کسی اور چیز سے بنایا آپ نے رشاہت رہا اللہ اکبر یہ جنت ہے جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں جس کے لئے جمعہ پرہنے کے لئے آئے ہیں جس کے لئے ہم ایمان اور اسلام قبول کیے ہوئے ہیں جنت کی خوبی اللہ رسول نے ساتھ رمائیا اے ابو حریرہ تم یہ پوچھتے ہو کہ دنیا کی ساری مخلوقات کو اللہ نے کس سے پیدا کیا تو میں کہتا ہوں تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا اور تم پوچھتے ہو اللہ نے جنت کس سے پر بنایا تو جنت کس سے بنایا وہ سنو بس ایک مختص حدیث ہے ورنہ جنت کی خوبیاں اور جنت کیسے بنائی گئی کیسے تیار کی گئی اس کا بیان ایک خطبے میں نہیں ہو سکتا نبی نے تم پوچھتے ہو کہ جنت اللہ نے کیسے بنایا تو سن لو اللہ اللہ رب نے جب جنت بنانا شروع کیا تو یہ تابوک سے جنت نہیں بنایا یہ سیمنٹ کے گاڑے سے اللہ نے جنت نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے جنت کے جو دیوارے بنائی ہیں وہ اتنی بہترین بنائی ہیں کہ ایک جنت کی دیوار میں پہلے ایک عید سونے کی اس کے اوپر ایک عید چاندی کی اللہ نے رکھا ہے پھر اس کے بعد تیسری عید سونے کی اور چوتھی عید چاندی کی اللہ رب العادم نے چاند جنت کی دیوار جو کھڑی کی ہے وہ سونے اور چاندی کے سے. اللہ اکبر یہ کتنے خوش نصیب ہیں جن کو جنت مل جائے اور یہ مقام دیکھنا نصیب ہو جائے اب میرے رہا ہے ابو ہرا تم پوچھتے ہو الجنت وما بنا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے جنت کس سے بنائی ہے تو سنو اللہ رب العالمین اللہ نے جنت کی دیوار جو بنائی ہے اور سونے اور چادی کی بنائی ہے ایک ایٹ سونے کی ہوتی ہے اور دوسری ایٹ چادی کی ہوتی ہے پھر نازمی چیز ہے ایٹ پہ ایٹ جب رکھی جاتی ہے تو اس کے لئے سیمنٹ اور دارے کی ضرورت پڑتی ہے وَمِلَا تُحَا عَلِمِزْكُ الْأَزْفَ اور اللہ رب نے سونے اور چاندی کی ایتوں کے درمیان جو گارا بنا کر کے رکھوایا ہے وہ مشک امبر کا ہے یہ جھنڈن میرے پھر آپ میرے ساتھ روایا وہاں کو دیوار تو سونے اور چاندی کی ہے دارا اللہ نے مجھ کے کا بنایا ہے اور جو کنکری ڈالا ہے کنکری ہے وہ پتھر کی نہیں بلکہ لولو اور یاقوت کی کنکریاں ہیں وہ اپنے ساتھ فران اور اس کا فرش جو اللہ تعالی نے بنایا ہے وہ بھی ٹائلوں کا نہیں ہے پتھروں کا نہیں ہے سنگ مرمر کا نہیں ہے یہ چیزیں اس لائق نہیں کہ ہاں جنت ان سے بنائی جا سکے جنت کا مقام بہت ہی اونچا ہے اسی لیے آپ نے ساتھ رمایا وہ تو اللہ رب العالمین نے ان کی زمین اور فرش جو بنایا ہے وہ زعفران سے بنایا ہے لیکن ایک چیز یاد رکھیں ایک چیز یاد رکھیں یہ سونا اور چاندی کی اینٹیں ہیں مشک امبر کا دارا ہے اور اوزافران کی کا فرش اور زمین ہے وہ سونا اور چاندی بھی دنیا کا نہیں ہے پارکیٹ کا بکنے والا اور وہ مسکیم پر دنیا کے کسی پرفیوم کی دکان کا خریدا ہوا نہیں ہے ابافران کسی مارکیٹ اور سپر مارکیٹ کا رہی ہے سونا اور چاندی جس اینٹ سے جنت کی دیوار ہے وہ بھی جنت ہی کا سونا اور چاندی ہوگا وہ اور وہ مشکل بھی اور یہ سب نام سن لو ان کی خوبیاں کتنی ہوگی وہ کوئی بیان نہیں کر سکتا وہ بھی جنتی ہوگا اب ہو رہے نا یہ تو جنت کی دیوار ہے اور یہ جنت کا فرش ہے اور جنت کی دیواروں کا گاڑا ہے اور سنو من خالہ اللہ تعالیٰ سب کو داخل کر دیے من دکھا اے ابو ریہ جو اس خوش نصیب اس جنت میں داخل ہو گیا یعنی آمو ہمیشہ مزے کی زندگی گزارے گا عیش کی زندگی گزارے گا اس کو کسی بھی قسم کس کی کوئی کمی اور کوئی تکلیف نہیں ہوگی یگ آمو وہ ایش ہی ایش میں رہے گا کتنا بڑا عیش بھائی اللہ اکبر حدیث کے اندر آتا ہے اس کا عیش بھی ایسا ہوگا کہ اگر بیٹھا ہوا ہے اور کوئی مہدرین کسی بکا پرندہ اللہ تعالیٰ بھیج دے گا اڑو اس کی جنتی کے سامنے ستاکہ جنتی للچا جائے جب وہ جنتی للچا جائے کہ وہاں اس کا تو کباب بڑا مہدرین ہوگا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ آتے ہی, وہ پرندہ ہی کباب بن کر اس کے سامنے اسی وقت حادر ہو جائے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْت جنت وہی ہے کہ جنت میں جو تمہارا دل چاہے گا وہ تمہیں مل جائے گا تمہیں بس خواہش کرنے کی دیری ہے ہاں ملنے کی دیری نہیں ہے اگر انسان کو ایس کا آؤ نے فرمایا اگر انسان جنت میں بیٹھا ہوا ہے اور سوچتا ہے بس اپنے دل میں اتنا خیال کرتا ہے فلا دوست سے ہم ذرا ملاقات کر کے آئے دل چاہ رہا ہے وہ سوچے گا کہ ہم فلاں دوست سے ملاقات کر کے آ جائیں اس سوچتا ہی ہوگا ابھی اس کی سوچ مکمل نہیں ہوئی ہوگی اتنی میں توبہ نامی درخت ہے جنت کے سینٹر میں اس کی ایک شاخ چلے گی اور اس کی شاخ میں بہترین قسم کے کپڑے کے لٹکے ہوں گے اور وہ شاخ اس کے سامنے آئے گی اپنا پرانا کپڑا نکالے پہنا ہوا اور یہ نیا جوڑا استعمال کر لی ابھی جوڑا پہن کر کے تیار ہوا اتنے میں دروازہ کھٹایا گیا کھول کر کے نکلا تو فرشتہ بہترین قسم کی سواری لے کر کے دروازے پر حاضر ہے کہا بھائی وہ آپ اپنے دوست سے ملنے کے لیے جاتے ہیں اللہ نے ہمیں بھیج دیا ہے کہ آپ کو وہاں تک پہنچا دیں جنت کی نعمتوں کا کوئی تصور نہیں کر سکتا آپ نے ساتھ میں اب من داخل رہا جو داخل ہوگا وہ ایس ہی ایس میں ہوگا ورا اب اش کبھی اس کو کوئی تکلیف اور مشقت پیش نہیں آئے گی لاجمود اور انسان جو جنت میں داخل ہوا ہمیشہ ہمیش کے لیے داخل ہوگا ہمیشہ ہمیش کے لیے داخل ہوگا کبھی اس نے موت نہیں آئے گی کہ موت آ جائے جنگ اس کی چھن جائے اسی لیے نبی علیہ سلامۃ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان جنتی سارے کے سارے بڑے قرار ہوں گے بہت ہی زیادہ پریشان ہوں گے کہ ہائے جنت تو مل گئی ہے کہیں ایسا نہ ہو موت آ جائے یا کوئی وجہ ہو جس کی وجہ سے ہم جنت سے نکال دیے جائیں وہ جنت ہم موت سے ڈرتے ہوں گے اور جہنم بھی اے رب ارب نے ایک مرتبہ ہم کو موت دیا ہے ایک مرتبہ اور موت دے دیتا کہ جہنم کی اس تکلیف سے نجات پا جائے دونوں جہاں جبھی موت کو طلب کر رہے ہیں جنتی موت سے خوف زدہ ہیں, سامر شاعت نماتے ہیں. کے طرف سے آواز لگائی جائے گی جنتی جب آواز سنیں گے سارے جنتی اوپر کی طرف نگاہ اٹھائیں گے اور ان کی نگاہ جب اٹھائے گی تو آپ جنتی دیکھیں گے کہ دیوار بہت بڑی ہے جنت و جہنم کے درمیان ایک بہت بڑی دیوار ہے اور اس دیوار پر دو دمبے کھڑے کر دیے اور اس دیوار پر دو دمبے کھڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ رات رمائے گے اے اہل جنت تم کیا خوف کر رہے تھے کس بنا پر پریشان تھے جنت ہی کہیں گے اللہ تعالیٰ اسی اس بات پر تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو موت آ جائے اور یہ جنت چھن جائے جیسے دنیا کا سارا ایس موت کی بنا پر ختم ہو گیا یہ جنت کا ایس بھی ختم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ رائیں گے یہ جانور تم دیکھ رہے ہو کہیں گے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے تمبا نظر آئے اللہ تعالیٰ اس کو گرائیں گے اور اس کی گردن کاٹ کر کے زبا کر دیں گے اور فرمائیں گے یاد رکھو یہ دنبا نہیں ہے یہ تمام تمہاری تمام جنتیوں کی موت ہے ہم نے موت کو موت دے دیا لَكُمْ خُرُودُ اللہ مَوْتَ فِيهَا اب بنداش اور بے سکر ہو کر کے جنت میں رہو اور تمہیں کبھی موت آنے والی نہیں ادھر جہنمی پریشان ہوں گے اور جنتی مانگتے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوں گے اللہ ہمیں موت دے دے تاکہ جہنم کی تکلیف سے بچ جائیں اللہ تعالیٰ بلند آواز سے پگارے گا یا ہو, فرش بون جب نگاہ اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں نظر آ رہا ہے اللہ فرمائیں گے تم لوگ کیا کہتے ہو اللہ تعالیٰ ہم چاہتے ہیں کہ موت ہم کو دے دے تاکہ چاندم کے عذاب سے ہم بچ جائیں اور اس سے زیادہ برداشت کرنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے اللہ تعالیٰ دمدے کو گرائیں گے اور فرمائیں کہ دیکھو یہ دمدہ جو میں نے زبا کر دیا ہے یہ تم تمام جہنمیوں کی موت ہے اللہ تمہاری موت کو موت دے دیا گیا اب ہمیشہ تم کو اس میں رہنا ہے اب کبھی دوبارہ موت آنے والی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب کو جہنم سے بچائے وہ کبھی کوئی تکلیف نہیں اٹھائے گا لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ایس میں بھی ایسے آئی ہوئی ہے نبی رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو دنیا میں بھی ہمیں ہم پر فضر و کرم کرے اور جنت کے آمان کرنے کی توفیق دے اور کچھ رہے سہے گناہ رہ جائیں تو ہس کے میدان و اللہ وہ بھی بکفرت کر دے سراب شاہ سماتے ہیں کہ ہمت کے دن دو مسلمان دو مرد مومن جو اپنے کچھ گناہوں کی بنا پر اپنی کوتاحیوں کی بنا پر اپنے کچھ نافرمانیوں کے بنا پر جہنم میں چلے گئے ہیں بہت چیختے ہوں گے بہت چلاتے ہوں گے جہنم میں جہنم کا داروگا آئے گا اور کہے گا رب العالمین وہ دو بندے تیرے ہیں بدائی تو ٹھیک ٹھاک نظر آ رہے ہیں لیکن رب العالمین وہ اپنی تکلیف سے بڑے چلاتے رہے ہیں بہت چیخ رہے ہیں بار بار تچھنے دعائیں کر رہے ہیں اللہ تعالی فرمائیں گے ان دونوں مسلمانوں کو نکال لاؤ جب دونوں مسلمان لائے گئے اور دونوں بندوں کو اللہ تعالی کے سامنے پیش کیا گیا تو اللہ تعالی فرماتے ہیں بتاؤ کیا چلا رہے تھے کیا شور مچا رہے تھے اللہ تعالی جہنم میں بڑی تکلیف ہو چکی ہے ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں کچھ گناہ ہوئے ہم سے کچھ نقصائش ہوئی ہے دنیا میں ہم سب کو کے ہیں اور اللہ تعالیٰ اب دوبارہ تمہاری آواز سنائی نہ آئے تھے اسی جگہ تم دونوں چلے جاؤ نبیل نو رہتے ہیں دونوں بندوں میں سے دونوں سوچتے ہیں یہ رب کا حکم ہے دنیا میں رب تو نہیں دیکھا تھا صرف رب کے حکم ہم نے سنا تھا اور وہاں نہ تو اتنے دن تک مجھے جہنم جلنا پڑا کہیں ایسا نہ ہو اب رب کے سامنے اپنے پر جہنم میں چلے جاؤ چلا جانا ہی بہتر ہے دونوں واپس جا رہے ہیں نئی رحمتھ رواتے ہیں کچھ دور جانے کے بعد ایک تو کھڑا ہو گیا اور دوسرا آگے کی طرف ہی جا رہا ہے اور قریب ہے کہ جہنم میں داخل ہو جائے اور اس منزل پر پہنچ جائے جہاں وہ جل رہا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت پر غالب ہے اللہ تعالیٰ دونوں کو بلاتا ہے اور دونوں سے پوچھتا ہے میاں میں نے تم کو حکم دیا دونوں کو کہ جہنم میں چلے جاؤ تو بتاؤ کچھ دور جانے کے بعد تم کیوں رک گئے تھے بتاؤ گئے اپنے ساتھی کی سیدھے جہنم میں کیوں نہیں گئی تم کہتا ہے اللہ تعالی تو ہوا جا رہا تھا لیکن کچھ دور جانے کے بعد ہمیں یاد آیا کہ اللہ تعالی کی رحمت کا تقاضا نہیں کہ ایک مرتبہ جہنم سے نکال لے تو دوبارہ پھر واپس کرے سوچ کر کے میں چہر گیا اللہ یہ آپ کی رحمت کے تقاضے کے خلاف ہے اللہ فرماتے ہیں اس کو بلا لاؤ وہ آیا اچھا میاں تم کیوں چلے جا رہے تھے اپنے ساتھی کے طرح تم کیوں نہیں ٹھہرے کہتا ہے اللہ تعالیٰ بات اصل یہ دنیا میں تیری نافرمانی کا بلا چکھ لیا ہے اور آخرت میں نے سوچا بہتر یہی ہے کہ جو رب کہیں جہنم ہی میں لوٹ جانے کہ ہی مشکل حکم ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہماری نجات ہے یہ سوچ کر کے میں واپس چلا جا رہا تھا اللہ تعالیٰ ہنس پڑتے ہیں اور رحمت جوش میں آئی اور اللہ تعالیٰ فرماتے جاؤ ہمیں تم دونوں کی مفرت کر کے دونوں ساتھیوں کو جنت میں داخل کر دیا میرے بڑی نعمت والی ہے فرماتے اے ابو من جو داخل ہوگا وہ ہی ہی میں رہے گا مد ہی مدہ کرے گا کرے اور وہ کبھی تکلیف نہیں اٹھائے گا کبھی اس پر کوئی تکلیف اور مشقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا نبی رہے سر آگے اب اب مر حل جو خالدو فيها ولا يموت ہمیشہ اس میں رہے گا وہ کبھی مرے گا نہیں اگے اپ نے ارشاد فرمایا ولا يبلى ثيابها جنت کا لباس جو ملے گا وہ بھی اتنا بہترین ہوگا اتنا خوبصورت ہوگا اپ فرماتے ہیں اس کپو کپڑا کبھی بوسیدہ نہیں ہوگا اس میں کبھی پسینے وغیرہ کی باس نہیں آ سکتی اتنا بہترین کپڑا اللہ تعالی سب کو مستحق بنائے بھائی مستحق بننے کے لیے کچھ شرطیں ہیں آگے آپ نے فرمایا ولا شبا بہو ابو ہریرا یہ بھی یاد رکھنا جنت میں انسان کو اللہ تعالی جوان بنا کر کے داخل کرے گا جوان ہر انسان جنت میں جائے گا تو جوان بن کر کے جائے گا جنال سنا ہوگا اے امام ترمیدی رحمت اللہ رہے اپنے شمائل کے اندر نکل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے مداب کانداب کا بڑا پیارا تھا ایک دن ایک بوڑھی عورت ایک خاتون بوڑھی آئی کہنے گی یا رسول اللہ ایمان لائی فلا عمل کیا فلا عمل کیا تو کیا ہم جیسے بوڑھی جس کو چند سال نیکیاں کرنے کے توفیق ملی ہے کیا ہم جیسے بوڑھی بھی جنت میں جائے گی کہ نہیں جانے پائے گی اللہ رسول نے فرمایا بوڑھی ماں یاد رکھو اللہ تعالی کسی بوڑھی کو جنت میں داخل نہیں کرے گا اب بہت پریشان ہو گئی بوڑھی رونے لگی اور چاری سیریا آئی تھی رسول بتا دے گا جنت میں جاؤ گی اور کوئی بوڑھی اور جنت میں نہیں جائے گی روتی ہوئی بےچاری جا رہی تھی نبی رہس راج صاحب نے بو رہی ہو اللہ رسول آپ نے بھیا فرما دیا کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی ہماری قسمت ہمارا برا نصیب کہ ہم بحافے میں ہم کوئی ایمار اور اسلام نصیب ہوا جوانی میں ہم کو اسلام نصیب ہوا ہوتا تو ہم بھی جنت میں پہنچ آپ ساتھ میں بوڑھی ماں بات اصل یہ بوڑھی ہو کے تم نہیں جاؤ گی بلکہ جوان ہو کے جنت میں جاؤ گے عورت خوش ہو گئی تو آپ راتے ہیں ابو ہو رہا لا یفنا نا شباب ہو شباب جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ انسان جوان ہو کر کے جنت میں داخل ہو گیا تو پھر کبھی وہ بوڑھا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے نبی نوی رہے سراد رمایا جنت میں یہ تمہارے یہ جو درخت ہوں گے جنت میں سائے دار درختوں کا معاملہ یہ ہے یہ ہریالیاں اور, اور یہ خوشنمائی کے لیے جو درخت ہوں گے آپ نے ارشاد رمایا اس ذات کی قسم جس کے قبرے میں میری جان ہے اللہ تعالیٰ جنت میں تمہیں ایک ایک درخت اتنے بڑے اتنے ہرے بھرے اتنے خوشنما درخت اللہ تعالیٰ دیں گے کہ یسیرو رات کے وہ میت سرت ایک بہترین قسمت آتے قسمت کی رفتار سواری میں انسان اگر بیٹھ کر کے, کے نیچے رہے تو جنت کا ایک درخت اور اس درخت کی ایک شاخ اتنی لمبی ہوگی آپ روشان سو سال تک رفتار سواری پر چلے گا لیکن ایک ساخ کی مسافت و سایہ ختم نہیں ہوگا اور یہ جنت کا درخت بھی کس کا ہوگا؟ آب جنت اللہ من یہ تمہارے درخت جو ہیں یہ لکڑیوں کے ہیں یہ لکڑیوں جنت کا درخت بھی لکڑیوں کا نہیں ہوگا آب جنک کے جتنے درخت ہوں گے ہر درخت کا تنہ اور اس کی شاخ بھی اللہ تعالیٰ نے سونے کی بنا رکھا ہے اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق الحمد للہ وکفا وسلام حضرت علی نبی رضی اللہ تعالیٰ علی نبی تالی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کہتے ہیں کہ اللہ رسول نے بھرے مجمے نے جنت میں ایسے ایسے محل ہوں گے جنت میں ایسے ایسے محل ہوں گے ہاں جنت, جنت کے محل اتنے شان ہیں کہ جو جنتی جنت میں داخل ہو گیا ہے اگر وہ اس جنت میں داخل ہو گیا تو جہاں تک اس کی جنت پہ ہوگی اس اپنے کمرے میں جنت میں بیٹھ جانے کے بعد باہر کی ساری چیزیں اس کو نظر آتی ہوں گی اور اگر کہیں باہر چلا گیا ہے جب پلٹ کر کے دیکھے گا تو اس کو اپنی ساری جنت اندر سے کی نظر آتی ہوگی اس کی نگاہوں سے کوئی چیز چھپی نہیں ہوگی بلکہ باغ روایتوں میں تو آیا سو میل کا فاصلہ ہوگا سو سو میل کا فاصلہ ہوگا اور جدھر نگاہ اٹھا کے دیکھے گا ادھر اس کی ہو رہے اور اس کے بچے ہی اس کو نظر آئیں گے جہاں بھی چاروں طرف جدھر بھی نگاہ اٹھائے گا جہاں سے اس کو اپنی ہو رہے اور اس کو اپنے بچے جنتی نظر آتے ہوں گے نبی جب رہتا اتنا عالی شان محل اور جنت کا گھر تو بدو کھڑا ہو گیا بیٹھے تھے لیکن آپ کے کو ملے گا یا رسول اللہ لمن ہاتھ ہی یہ آلیشان محل شان جنت کے گھر کیا صرف ان لوگوں کو ملے گا آپ لوگوں کو کہ جیسے کو ملے گا آپ رکھو یہاں شہری اور دیہاتی کا معاملہ نہیں ہے ہے جو بھی بنا رکھے ہیں آپ نے کسی خاص مخصوص قسم کے لوگوں کا نہیں ہے یہ چند امان ہے جو بھی چند نیکی, کی پابندی کرے گا. اللہ تعالیٰ یہ جنتی محل ان کو عطا کریں گے نمبر ایک پہلی شرط یہ ہے یہ علی شان محل ان لوگوں کے لیے ہیں جو گفتگو کرتے ہیں تو اچھی کرتے ہیں میٹھی زبان استعمال کرتے ہیں اچھی زبان استعمال کرتے ہیں گیبت اور چنگلی میں اپنی زبان کو نہیں استعمال کرتے وہ اپنی زبان کو نہیں مشغول رکھتے گاڑی کو روچ نہیں دیتے کفر کوہرو شرک نہیں پکتے اپنی زبان سے ہمیشہ اچھی باتیں کیا کرتے ہیں نمبر 2 واطعام کو مسکینوں کو بھوکھ کو اور محتاجوں کو اپنے دوست احباب کو کھانا کھلاتے ہیں نمبر 4 ودا و مسيام ودا و مسيام یہ عالی شان مہر ان لوگوں کے لیے ہیں ودا و مسيام جو بڑی پابندی سے روزہ رکھتے ہیں اور ساتھ سے کہنا پڑتا ہے اکثر مسلمان بھائی آج سے محروب ہے کیوں؟ اور رمضان کا روزہ اگر سال بھرا رکھنے کی نوت نہیں آتی میرے زیادہ سے زیادہ نفلی یہ شان محل کا سبب ہے نبی علیہ شام ہر مہینے میں تین دن کا روزہ رکھا کرتے تھے چار کی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ یہ ایام بیس کے روزے ہیں نبی رحسرا شام ان کی بڑی پابندی کرتے تھے اور آپ نے جس نے یہ دن کے روزے رکھ لیے اللہ تعالیٰ, اللہ و تعالیٰ نہ فرماتی ہیں. جب نبی سراط نفلی روزہ رکھنے لگتا ہے تو اتنا زیادہ رکھتے کہ ہم لوگ سمجھتی کہ شاید اب آپ روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں اور جب آپ ترق دیتے تو کافی دن تک اعراض کرتا رہے بہرحال کثرت سے نفلی روزہ رکھنا اور روزے رکھ جو نفلی روزوں کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالی نے اس کے لیے جنت کے आलीशान محل تیار کر رکھے ہیں آپ نے چوتھا عالم ارشاد فرمایا وصلا باللیل وانا سنيا جب دنیا کے سارے لوگ سوئے ہوتے ہیں تو رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھا کرتا ہے اللہ تعالیٰ تحجد گزار بنائے ذرا اپنے فلم دیکھنے پر فلم ایک دیکھنے پر اور وی سی آر پر اور اپنے دوستوں کے ساتھ وقت ضائع کرنے پر اگر تم کنٹرول کر لو اور ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد سو جاؤ تو تہجد کی نماز تمہارے لیے بہت آسان ہو جائے گی لیکن افسوس افسوس جب تک ٹی وی کے سارے چائنل ختم نہ ہو جائیں ہم سورا نہیں چاہتے اسی لیے نماز فخر بھی ہمیں نہیں ملتی میرے بھائیو یہ جنت جو تیار کی گئی ہے یہ جنت جس کی خوبی آپ نے سنا ہے اور جس کی یہ صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں یہ فری میں ملنے والی نہیں ہے آپ نے جیسا یہ کو رہی ہے جو کے میں میں میں میں نے ضائع کر دیا ہم جنت پائیں گے جنت شان محل بیٹھ گیا دے نظر آئے اور باہر اگر چلا گیا ہے تو انجام ساری چیزیں نظر آئے یہ ان خوش نصیبوں کے لیے تیار کیے گئے ہیں سب لوگوں کے لیے, اہرے گہرے کے لیے نہیں یہ تیار کیے گئے کھانا کھلایا کرتے ہیں نفلی روزہ رکھا کرتے ہیں اور نمبر چار سنیا لوگ سوئے رہتے ہیں تو جو اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان چاروں اعمال پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو اے جنت اے جنت کے محل کے وارث بنانے والے ہیں اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا واسارعو الی اخریۃ من ربکم اے مومنو ذرا جلدی کرو سستی اور کاہلی نہ کرو لا پرواہی نہ کرو یہ تمہاری زندگی برب کے مارنتی گئی جا رہی ہے اے ایک ایک رات اور ایک ایک دن تمہاری زندگی کو ختم کرتے جا رہے ہیں یہ مخصوص کیا تو جنت حاصل کر سکتے ہو اس لیے اللہ فرماتے ہیں وہ سارے ذرا جلدی کر لو کوشش کر لو پرواہی مت کرو سستی مت کرو وہ تمی رب اپنے رب کی مغفرت اور بخشش کو حاصل کرنے کے لیے ذرا جلدی کرو قدم اگے بڑھاؤ وہ جنت عرض ہے سموات اور الارض اور اس جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو جس جنت کی لمبائی اور چوڑائی ساتوں زمینوں اور آسمانوں کے برابر ہوگی اور یہ جنت کس کے لیے تیار کیا ہے سب کے لیے تیار نہیں ہے وہ تدلیل متقین اور یہ جنت تیار کی گئی ہے صرف متقین کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمارے اندر تقویٰ آ جائے تقویٰ کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی سے بچنا یہ جنت تیار کی گئی ہے متقین کے لیے پرہیزگاروں کے لیے اور یہ جنت کی چند باتیں تھیں جو خوبیاتی جو ہم نے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیح فرمائے اور جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کی توفیق دے آپ نے ساتھ رمایا جو مرد من سات مرتبہ صبح شام جنت اللہ تعالیٰ چوبیس گھنٹے جہاں صبح شام سات مرتبہ دل لگا کر کے اپنے آمال کے ساتھ ساتھ اللہ سے جنت ماگتا ہے تو اللہ اس کو جنت دے دے دے, دے اور جو انسان 24 گھنٹے میں صبح شام سات مرتبہ جہنم سے اللہ تعالیٰ کے خوف و در سے جہنم سے بچنے کی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچا دیا کرتے ہیں آواز ضروری ہے دعا ضروری ہے کوشش ضروری ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ ساری خوبیاں پیدا کر دے این جو بیمار ہیں ان کو شفا کلیہ فرما جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو ادا کرا دے ادا عالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے ادا ہم میں جو بھولے بھٹکے ہیں ان کو ہدایت لگا دے جو شرک کو بدھات میں مبتلا ہیں اللہ ان کو معاہد و متو سنت بنا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 hang <laughs> out.